بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے شقت جب آسمان پھٹ جائے گا اور اپنے رب کے فرمان کی تعمیل کرے گا اور اس کے لیے حق یہی ہے کہ اپنے رب کا حکم مانے وہ عید و مدت اور جب زمین پھیلا دی جائے گی وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ اور جو کچھ اس کے اندر ہے اسے باہر پھینک کر خالی ہو جائے گی وہ اور اپنے رب کے حکم کی تعمیل کرے گی اور اس کے لیے حق یہی ہے کہ اس کی تعمیل کرے الانسان الى اے انسان تو کش کشاں اپنے رب کی طرف چلا جا رہا ہے اور اس سے ملنے والا ہے فَأَمَّا مَنْ اُوْتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ پھر جس کا نام عمال اس کے سیدھے ہاتھ میں دیا گیا فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا اس سے ہلکا حساب لیا جائے گا وَيَنْقَلِبُ الٰى اَهْلِهِ مَسْرُورًا اور وہ اپنے لوگوں کی طرف خوش خوش پلٹے گا کتو رو رہا وہ شخص جس کا نام آئے اس کی پیٹھ کے پیچھے دیا جائے گا تو وہ موت کو پکارے گا اور بھڑکتی ہوئی آگ میں جا پڑے گا علی مسور وہ اپنے گھر والوں میں مگن تھا ظن اس نے سمجھا تھا کہ اسے کبھی پلٹنا نہیں ہے بلا ان ربہو كان به رو پلٹنا کیسے نہ تھا اس کا رب اس کے کرتوت دیکھ رہا تھا پس نہیں میں قسم کھاتا ہوں شفق کی اور رات کی اور جو کچھ وہ سمیٹ لیتی ہے اور چاند کی جبکہ وہ ماہ کامل ہو جاتا ہے لوبا کو تم کو ضرور درجہ بدرجہ ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف گزرتے چلے جانا ہے کب لینو پھر ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ یہ ایمان نہیں لاتے اوپر اور جب قرآن ان کے سامنے پڑا جاتا ہے تو سجدہ نہیں کرتے كفروا بلکہ یہ منکرین تو الٹا جھٹلاتے ہیں والله اعلم بما يوعون حالانکہ جو کچھ یہ اپنے نامۂ اعمال میں جمع کر رہے ہیں اللہ اسے خوب جانتا ہے بن علی لہذا ان کو دردناک عذاب کی بشارت دے دو منو من البتہ جو لوگ ایمان لے آئے ہیں اور جنہوں نے نیک عمل کیے ہیں ان کے لیے کبھی ختم نہ ہونے والا اجر ہے